الحمدللہ ل أعوذ بالله سبيل عليم للشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتحبوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم المسلمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 يصلح لكم أعوالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز خوصا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد بهترين طريقة محمد صلى الله عليه وسلم كيف وشل محدثاتها وكل بطرین کام دین میں اضافہ ہے اور دین میں ہر اضافہ بدت ہے وکلا بدا تم بالار وکلا بالا رتم ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں رہ جاتی ہے سہا نہ بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم اذا تحدث اخبارها بان ربك اوحا لها يوم اذا الناس اشهاتا يرووا اعمالها وَمَن يَعْمَ يَرَى وَمَن يَعْمَ شَرًا يَرَى اور زمین اپنے خزانے نکال کر باہر پھینک دے گی اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے یہ اپنے خزانے نکال کر کیوں پھینک رہی ہے اس دن زمین اپنے اپنی خبریں دے گی اپنی باتیں بتائے گی اس لیے اس پر جو کچھ کسی نے کیا ہوگا وہ بول بول کر بتائے گی کہ مجھ پر کون کیا کرتا رہا ہے کیونکہ اللہ تبارہ کا وطارا نے اس کی طرف وہی کی ہوگی اس دن لوگ بکھرے ہوئے رب الجلال کے دربار میں پیش ہوں گے جس نے ایک ذرہ کے برابر نیکی کمائی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا اور جس نے ایک ذرہ کے برابر گناہ کمایا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا محترم سامعین اور سامیات یہ جہان فانی ہے اور انسان کے اوپر گزرنے والے ٹوٹل مراحل میں اس کی حیثیت بہت کمزور ہے یہ چالیس پچاس سال کا جہاں ہے جبکہ اگلے مرحلے وہ ہزاروں سالوں کے ہیں ان کی نسبت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ جہان ایک وقت آئے گا وقت ختم ہو جائے گا وقت بنتا ہے سورج اور چاند کے ساتھ ادشم سکو رتھ و ادنجوم کدرت سورج بے نور ہو جائے گا ستارے گر جائیں گے اور یہ نظام شمسی اور قمری ختم ہو جائے گا میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا پہلی بار سور میں پھوکا جائے گا تو سب مر جائیں گے دوسری بار سور میں پھوکا جائے گا فائدہ ہم قیامین درون سب اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے جب لوگ مر چکے ہوں گے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا فرشتے انسان درندے چرندے پرندے جن کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا رب ربیعت الجل علام زمینوں کو لپیٹ کر ایک ہاتھ میں لے لے گا آسمانوں کو لپیٹ کر دوسرے ہاتھ میں لے لے گا یا عما نت وسما جل للکتب جس طرح کوئی اپنے نوٹ بک کو گول کر کے ہاتھ میں لیتا ہے ربیعت الجلال دل ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو ہاتھ میں گول کر کے لے لے گا اور دوسرے مقام پر ربعت الجلال دل فرماتے ہیں ماں قدر اللہ حق قدر ان لوگوں نے ربیعت الجلال دل کی قدر نہیں کی کیوم القیاما ساری زمین اللہ کے ہاتھ میں ہوں گی وہ سماوا تو اور سارے آسمان بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے اور پھر ربیعۃ الجلال فرمائے گا انملک میں بادشاہ ہوں انملک این ملوک العق میں بادشاہ ہوں دنیا کے بادشاہتوں کے دعوے کرنے والے آج کہاں ہیں وہ کہاں ہیں جو کہتے تھے ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے وہ کہاں ہیں جو کہتے تھے میری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا دنیا میں بادشاہت کے دعوے دار کہاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ آپ کسی کو شہنشاہ کہو شہنشاہ شاہ مانا بادشاہوں کا بادشاہ ملک الملوک چھوٹے چھوٹے بادشاہ تو ہیں ان سب بادشاہوں کا بادشاہ ربعید الجلال ہے دنیا میں کوئی اس لائق نہیں کہ اس کو شہنشاہ کہا جائے این ملوق العب زمین کے بادشاہ کہاں ہیں این الملک این الجبارون عین المتکبرون دنیا میں تکبر کرنے والے آج کہاں ہیں دنیا میں بڑے جبر کرنے والے مسلمانوں پر انسانیت پر ظلم کرنے والے ان کو ظلم کی چکی میں پیسنے والے آج کہاں ہیں کوئی جواب نہیں دے گا پھر رب ربضلال فرمائے گا لیمن الم القل یوم آج کس کی بادشاہی ہے کوئی جواب نہیں دے گا پھر اللہ اپنے آپ کو خود کہے گا واحد الکار ایک غالب رب کی بادشاہی ہے آج کوئی اور بادشاہی کا دعوی کرنے والا نہیں ہے زمین و آسمانوں کو دوبارہ پھیلا دیا جائے گا دوبارہ سور میں پھوکا جائے گا دوسری بار سور میں پھونکنے سے فائدہ ہوں قیام سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے تو آزون یوم القیامت حفاطََََ غراۃ غرلاً کما بجانا اولا خلقِ نغی دو واہ جنا ان فائلین فرمایا جس طرح پیدا ہوئے تھے اسی طرح اٹھو گے نہ جسم پر کوئی کپڑا ہوگا خطنے والے غیر خطنے والے ہو جائیں گے جیسے پیدا ہوئے ویسے اٹھایا جائے گا اب المن یقصا ابراہیم اور سب سے پہلا جوڑا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو جلایا گیا ان کو آگ میں جلایا گیا ان کو عوام کے سامنے بے لباس کیا گیا ربیعت الجلال اس کی جزائیں دے گا کہ آج ابراہیم علیہ السلام بے لباس ہیں اور لوگ لباس والے ہیں اللہ اس کی جزا یہ دے گا کہ ساری کائنات بے لباس ہوگی اور ابراہیم لباس والے ہوں گے اللہ اکبر اور جو کوئی بولتا ہوا جائے گا وہی بولتا ہوا اٹھے گا جو زندگی میں تکیہ کلام تھا بولتا رہتا تھا گالیاں بکتا رہتا تھا وہی گالیاں بکے گا موت کی بیہوشی میں اور جو گالیاں بکتا جہان سے جائے گا وہی گالیاں بکتا جہاں سے اٹھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الدا کے موقع پر ہیں ایک صحابی اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گئے فرمایا روح ہو وہ فی سو بہی و نا تخم مرو را روٹین کے میتوں کو خوشبو لگائی جاتی ہے اس کا سر ڈھانپ دیا جاتا ہے یہ چونکہ حاجی ہے اس کا سر مت ڈھانپنا اس کو خوشبو مت لگانا یہ حرام کی حالت میں ہے فین نہ ہو باس ہو قیامت والے دن یہ لبئی لبئی کہتا ہوا ہے جو کلمہ پڑھتا ہوا جائے گا وہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا جو لبئی کہتا ہوا جائے گا لبئی کہتا ہوا اٹھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مارکا ہوا ایک آدمی اس کے پیچھے حضرت اسامہ بھاگتے ہیں وہ کافر آگے آگے یہ اس کے پیچھے پیچھے ایک درخت کی اوٹ لے کر کہتا ہے اشحد اللّہ وہ اشحد الََََََََََّ محمدن رسول اللہ اس کے باوجود اس کو پکڑ کر اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں صحابہ کرام شکایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت اسامہ کے ساتھ تھی جتنی اپنے نواسوں سے ویسی ہی اس کے ساتھ محبت کرتے تھے لوگ اس کو اسامہ حب و رسول اللہ کہتے تھے یہ اسامہ نبی کا محبوب اسامہ ہے رضی اللہ عنہ ایک ران پر اگر حسن حسین کو بٹھاتے تو دوسری ران پر حضرت اسامہ کو بٹھاتے اپنے پیشے کو سوار کر لیتے اتنا پیار تھا لیکن اس موقع پر آپ نے فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اس نے تو کیوں قتل کیا کہتے ہیں جی اس لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا تاکہ جان بچ جائے پڑھنا ہوتا تو پہلے پڑھ لیا ہوتا فرمایا اللہ شکب تھا کلب تو نے اس کا سینہ پاڑ کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ کس نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے جب اس نے کلمہ پڑھا تھا تو نے اس کو کیوں پھر فرمایا اللہ میں محمد اس کے اس فیل سے بری ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو نہیں کہا تھا کہ اس کو کاٹا جائے اللہ اس کے فیل سے قیامت والے دن مجھ سے سوال نہ کرنا میں اس کے اس سوال سے اس فعل سے بری ہوں اور اس کے بعد فرمایا اسامہ فتح آلو بلا فتح بلا اللہ جب قیامت والے دن وہ لا الا اللہ پڑھتا ہوا آئے گا تو اس وقت تو پھر کیا کرے گا ایک لا اللہ پڑھنے والا تجھ سے اپنے خون کا حساب مانگے گا پھر تو اس وقت کیا کرے گا اے اللہ میں اس کے فعل سے بری ہوں اللہ اکبر جو لا الہ اللہ پڑھتا ہوا جائے گا وہ لا الہ اللہ پڑھتا ہوا آئے گا جو گالیاں بکتا ہوا جائے گا گالیاں بکتا ہوا آئے گا جو دکان کا حساب کرتا ہوا جائے گا وہ دکان کا حساب کرتا ہوا آئے گا اور جو قرآن پڑھتا ہوا جائے گا وہ قرآن پڑھتا ہوا آئے گا اور زبان بدل نہیں سکو گے اپنی زبانوں کو لگام دو کیا بولتے رہتے ہو ہر وقت کبھی آپ نے دیکھا بچہ حفظ کر رہا ہے تو سوتے میں بھی قرآن ہی پڑھتا ہے اور کبھی آپ نے دیکھا دکاندار سوتے میں بھی گاہک کے ساتھ جھگڑائی کر رہا ہوتا ہے جو آپ کا روٹین ہے وہی آپ کی نیند ہے وہی آپ کی موت کی بحیثی ہے اور جو لفظ آپ موت کی بحوشی میں پڑھیں گے وہی آپ کیا متوازہ اڑتے ہوئے آئیں گے ماں کی گالی ماں کی گالی بھگتا بھگتا آ رہا ہے جگہ جگہ جاتا ہے کہ ماں کی گالیاں بک رہا ہے اپنی زبان اپنے کنٹرول میں نہیں ہے شرم آتی ہے میں کیا بکواس کر رہا ہوں لیکن کنٹرول آج رب الجلال دل کا اللہ اکبر پھر وہ لوگ بھی ذرا غور کریں جو کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرتے ہیں بم پھوڑتے دھماکے کرتے اور اپنے اس بدترین فعل کو جہاد اللہ کا نام دیتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں میدان بار کا ہے صحابی رسول ہے مقابلے میں پکا ٹھکا کافر ہے جس کے کفر میں کوئی شک نہیں اور وہ کلمہ پڑتا ہے فرمایا تو نے اس کا سینہ پھاڑ کر دیکھا تاکہ کس نیت سے پڑتا ہے یہی وجہ ہے عہد نبوت کے بعد کسی پر کفر کا فتویٰ تو لگ سکتا ہے شرک کا فتوا تو اس کی پوری چھان پھٹک کرنے کے بعد لگ سکتا ہے لیکن نفاق کا فتوا کسی پر نہیں لگ سکتا اس لیے کہ منافق اوپر سے مومن ہوتا ہے اندر سے کافر ہوتا ہے اور اندر کی بات وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی اس لیے کسی پر کفر کا فتویٰ تو لگ سکتا ہے نفاق کا نہیں لگ سکتا کوئی کسی کو اس لیے کاٹ دے کہ یہ منافق ہے کس نے بتایا تجھے یہ منافق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ منافق ہے اس کے باوجود آپ نے ان کو اس وجہ سے قطر نہیں کیا کہ یہ منافع ہے جیسے کوئی چیز سرزد ہوئی اس کے جرم کی پاداش میں اس کو ہو سکتا ہے کاٹ دیا ہو لیکن اوپر سے کلمہ اندر سے کافر ایسے آدمی کو آپ نے نہیں کاٹا کہ اس کی گداری واضح ہو جائے تو پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں فرمایا قیامت والے دن اول ما اولما یقدا فتما اولما یقدا یومل قیامت قیامت والے دن سب سے پہلا فیصلہ خون کا فیصلہ ہوگا آؤ جو جو نہق قتل ہوا تو سب سے پہلے آ جاؤ ہم ان کا فیصلہ سب سے پہلے کریں گے عبادات میں اب الما صبح عبدال سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور معاملات میں سب سے پہلے فیصلے خونوں کے ہوں گے جو کسی کو ناحق حق قتل کرتے رہے ہوں گے ان کو سب سے پہلے پکڑ لیا جائے گا اور عجیب منظر ہوگا بہت عجیب منظر ہوگا فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کر کے غداری کرتا رہا ہوگا معاہدہ کر کے توڑتا رہا ہوگا اس کے سرین میں جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اوپر لکھ دیا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے ننگے درہنگے سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے لوگ گھوم رہے ہیں حنفس نفسی کا عالم ہے اور اس کے سرین میں جھنڈا گاڑا گیا ہے اور اوپر اس کے نام لکھا گیا ہے کہ یہ فلاں بن فنا کی ہے غدار اس شکل میں پھر رہے ہوں گے کچھ لوگ نبینے ہوں گے فرما وانا شروع ہو یا ملکیا مت اس کو ہم قیامت والے دن نبینہ کر کے اٹھائیں گے کچھ لوگ نبینے بھی ہوں گے بہرے بھی ہوں گے گونگے بھی ہوں گے اور چہرے کے بل چل رہے ہوں گے ورنہ شرح ہمارا وجوہ وہ بکمن و سمن جہنم کُ خبت ضد نہ فرمایا آنکھوں سے اندھے کانوں سے بہرے اور زبان سے گونگے اور ناک کے بعد چلیں گے صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ناک سے کیسے چلا جائے گا فرمایا جو رب ٹانگوں سے چلانا جانتا ہے وہ ناک سے بھی چلا لیں گا ٹانگیں اوپر ہیں منہ نیچے ہے چل رہا ہے پسینے ہوں گے گرمی اور تپش ہوگی اللہ اکبر بڑے بڑے سانپ ہوں گے بڑے بڑے سانپ ہوں گے وہ مال جس کو جمع کر کر رکھتا تھا جس میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تھا جس مال کے ساتھ ربعد الجلال کی جنت نہیں خریدتا تھا وہ مال بہت بڑا گنجا سانپ بن کر جس کے ماتھے پر دو نشان ہوتے ہیں زہریلا ترین سانپ ہوتا ہے فرمایا وہ دو نشانوں والا زہر کی کثرت سے گنجا ہو جانے والا بڑا سانپ بن کر آئے گا قیامت والے دن اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا اور وہ آگے آگے ہوگا وہ کہے گا کہاں جاتے ہو میں وہی ہوں جس کو سنبھال سنبھال کر رکھتے تھے آنا کنزوکا آنا مال اوکا میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں جو تم جمع کر کے لوگوں کے لیے چھوڑ کر آ گیا تھا اور اس میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تھا اور وہ اس کو ڈسے گا اور ڈسنے کے ساتھ اس کو تکلیف ہوگی اور یہ کام پچاس ہزار سال تک چلتا رہے گا زکات ادا نہ کرنا زکات میں ڈنڈی مارنا الٹے سیدھے حساب کر کے اللہ تعالی کا حصہ کم کر دینا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ سب کو سزا حساب کتاب کے بعد شروع ہوگی اور اس کی سزا قیامت کا دن شروع ہونے سے ہی ہو جائے گی باقی جرموں والے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے مجرم ڈکلیئر ہوں گے پھر اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا ڈالنے اور یہ ایک قیامت کا دن شروع ہونے سے پہلے کوئی حساب کتاب نہیں ہوا اور اس کا سام اس کو ڈس رہا ہے اور جو گائے کی اور بکریوں کی اور اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا فرمایا وہی گائے اور بکریاں اس کو لٹا کر کے ساری سو بکری دو سو بکری پچاس اونٹ سو گائے وہ ساری اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے پو کے ساتھ اس کو روندے گی اور جب آخری گائے گزر جائے گی تو پہلی دوبارہ شروع ہو جائے گی اور یہ کام پچاس ہزار سال تک چلتا رہے گا بڑا عجیب مندر ہوگا بہت عجیب مندر ہوگا سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے ایک ایک آدمی کا پسینہ ستر ہاتھ ہاتھ ڈیڑھ فٹ ہوت کا ہوتا ہے ستر ہاتھ تک جا رہا ہوگا کچھ آدھے کانوں تک اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اللہ اکبر اس حالت میں کچھ لوگوں کو رب الجلال عزت اور تقریم دے گا پروٹوکول سے نوازے گا فرمایا جو آل عمران اور سورہ بکرا پڑتا رہا ہوگا کیا مت والدین ربلال ان سورتوں کو بادل کی شکل دے گا اور جہاں جہاں یہ جائے گا وہاں وہاں بادل اس پر سایہ کرتا رہے گا قرآن کے ساتھ دوستی لگانے والے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے قرآن حکیم کو اپنا دوست بنانے والے اپنا سفارشی بنانے والے وہ یہ اپنی دوستی نبھائے گا فرمایا بادل بن کر اوپر رہے گا اور جہاں جہاں یہ گھومے گا وہاں وہاں ساتھ ہی وہ سایہ چلتا رہے گا پچاس ہزار سال قرآن سے بیگانہ لوگ تپش میں جل رہے ہوں گے اور پچاس ہزار سال قرآن کو دوست بنانے والا قرآن کے سائے میں ہوگا یا یوں کہ لو کہ جو یہاں زندگی قرآن کے سائے میں گزارتا تھا وہ وہاں بھی قرآن کے سائے میں ہوگا اور جو یہاں قرآن کے سائے میں نہیں گزارتا تھا وہاں وہ دھوپ میں رہے گا جلتا ہوگا سورج قریب اور زمین کا رنگ پیلا ہو چکا ہوگا سرخ ہو چکا ہوگا تپش کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے یہ عزت افزائی ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تبارہ کا مطالعہ دھوپ سے بچائے گا اور وہ لوگ منجا بل حسن فلاح یوم جو دنیا میں نیکیاں کرتے رہیں گے ان کو نیکیوں سے بڑھ کر اجر ملے گا اور ان کو قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ کر لیا جائے گا قیامت کی پریشانیاں ان کو نہیں آئیں گی کچھ مراحل میں تو سب نفسا نفسی کر رہے ہوں گے ترن سکارا وہ سکارا والا کناب اللہ شدید زمین کو ایسے جھٹکے آئیں گے کوئی کسی کو دیکھنے کی ہمت نہیں کرے گا ننگے ہوں گے کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں آپ کو لوگ یوں لگیں کہ جیسے شراب پی ہوئی ہو شراب نہیں پی لیکن اللہ کا عذاب اتنا شدید ہے کہ ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں یہ مرحلہ بھی آئے گا لیکن جو اللہ تعالیٰ کی پوجا کرنے والے اور جو انبیاء کرام کی سیرت پر عمل کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے محفوظ بھی رکھے گا اور وہ اور دوسرے لوگوں کی سفارش بھی کریں گے فرمایو شفاؤ فی سبین الہ ہی جو شہید ہے اللہ کے راستے میں وہ ستر اپنے خاندان کے ستر لوگوں کی سفارش کر سکے گا <تصفح> لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے اور یہ شہید اللہ تعالیٰ کا بندہ یہ ستر لوگوں کی سفارش کرے گا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو قیامت والے دن رب عد الجلال کے عرش کے نیچے ہوں گے زمین کو اتنے شدید جھٹکوں کے بعد برابر کر دیا جائے گا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر برابر ہو جائیں گے کھڈے اور پہاڑ برابر ہو جائیں گے کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ ہم کون سے ملک میں کھڑے ہیں پہاڑوں کے بارے میں چار مرحڑے بیان کیے ربید الجلال نے پہلے مرحلے میں وہ تصیر الجالسرا پہاڑ چلنا شروع کریں گے اس تیزی سے زمین نیچے سے گرے نکلے گی کہ پہاڑ چلنا شروع کر دیں گے دوسرا مرحلہ و کانت الجیبال الکسیب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ریتی بن جائیں گے تیسرے مرحلے میں وہ تکون الجا لمنفوش اتنا تیزی سے زمین گھومے گی کہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے روئی اڑ رہی ہو جہاں روئی کو دھنکا جاتا ہے وہاں روئی فضا میں اڑ رہی ہوتی ہے روئی کو ہاتھ میں رکھو ہاتھ پر روئی جمع ہو جاتی ہے اس کو پکڑا جا سکتا ہے لیکن اس ایک اور مرحلہ آئے گا فرمایا صاحب یہ پہاڑ آپ کو جامد نظر آتے ہیں لیکن یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے روئی اور بادل میں فرق ہوتا ہے بادل کو ہاتھ سے پکڑا نہیں جا سکتا روئی کو پکڑا جا سکتا ہے یہ بخارات بن چکے ہوں گے اور آخری مرحلہ پانچواں ربیعت الجلال نے پہاڑوں کے بارے میں فرمایا فَكَانَت پہاڑوں کو اتنی تیزی سے چلایا جائے گا کہ یہ سراب بن جائیں گے لمبے روٹ پر گرمی کے دنوں میں اپنی سڑک کے آخر میں ایک کلومیٹر دور دیکھو تو پانی نظر آتا ہے اور اس کے اوپر حرارت اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے یہ حالت ہو جائے گی پہاڑوں کی اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی آنکھ کو بھی نظر نہیں آئیں گے ہاتھ سے پکڑے نہیں جائیں گے اس کی کوئی اس کو اللہ تعالی سراب بنا کر کے ختم کر دے گا جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر زمین میں کوئی اونچی چیز فلاں اللہ ترافی ہے اے وجن ولا عمتا کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی برابر ایک ٹکی کی طرح زمین ہوگی اور اس میں ربعد الجلال لوگوں کو جمع کریں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ میدان محشر قائم کریں گے اور سات قسم کے لوگوں کو ربعد الجلال اپنا سایہ نصیب کریں گے ساری کائنات دھوپ میں رہے گی سات قسم کے لوگ اپنے سائے میں ہوں گے ربعید الجلال کے سائے میں ہوں گے اور اللہ کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا یہ خوش قسمت کون لوگ ہیں ان کا تذکرہ آئندہ ارد کروں گا انشاءاللہ اللہ اعتبارہ و کا اس دن کی تیاری کی توفیق ادافر